جو بندہ دن بھر میں مجھ پر ہزار مرتبہ پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدی چن کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف پچھلے سلسلے کے آخر میں ہم امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور پھر دعوت اسلامی کا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اپنی اصلاح ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے جب تک ایک مسلمان ان چیزوں کو نہیں جانتا کہ جن کا جاننا اس پر فرض ہے تو وہ کیسے فرائض کو ادا کر سکے گا اور جب تک کوئی شخص ان چیزوں کو نہیں جانتا کہ جو حرام ہے ناجائز ہیں جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے تو وہ کیسے ان چیزوں سے بچے گا تو جو اسلاح ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس اصلاح کے لیے علم بھی بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سے لوگ اصلاح کے دعوے دار تو ہیں لیکن وہ ان بنیادی علوم سے بھی غافل ہیں یا ان بنیادی چیزوں سے بھی غافل ہیں کہ جن کا جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے آج کے اس پر فتن دور میں دعوت اسلامی نے الحمد للہ احسانی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا ذہن مسلمانوں کا بنانے کی بہت کوشش کی ہے اور الحمد للہ احسانی कोशिश اس کوشش کی بے شمار بہاریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور بالخصوص میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو لٹریچر چھپتا ہے جو کتابیں چھپتی ہیں ان کا ضرور مطالعہ فرمائیے آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اصلاح نفس اپنی اصلاح بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے بیگر مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے وہ سب پچھلے سلسلے میں آخری کلام نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے بارے میں تھا آج کل یہ خیال بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے یہ ان کا معاملہ ہے اور خدا کا معاملہ ہے اگر کوئی شخص بے پردگی بے حیائی غیر محرم عورتوں کے ساتھ پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتا ہے کلبوں میں جاتا ہے شراب نوشی یا گانے وغیرہ سننے کی گناہوں میں مبتلا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ذاتیات میں دخل دینے اور ان کو اخلاق کی درستگی کا سبق دینے کی حاجت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات پر توجہ دینی چاہیے تو کیا یہ رویہ درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو اس سے زیادہ تو کوئی بھی چیز پسند نہیں ہوگی کہ لوگ دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں کیونکہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی تو خواہش ہے کہ اس کا جو برائی کا حکم دینا ہے برائی کی دعوت دینا ہے وہ جاری رہے اور برائی سے روکنا جو لوگوں کی طرف سے وہ بند ہو جائے تو اس کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے اب یہ رویہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ واقع تنج ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا سب سے پہلے غیر مسلموں میں آیا کہ انہوں نے دین کو اپنے اپنے گھروں کے اندر محدود کر دیا اور انہوں نے یہی کہا کہ دین جو ہے یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے لہذا اپنے گھر کے اندر وہ جتنا دین بھی عمل کرنا چاہتا ہے کرے لیکن اپنے ساتھ والوں کو وہ دین کے حوالے سے کوئی بھی ان کو ترغیب ترغیب نہ کرے جو جس طرح چل رہا اس کو چلنے دے اچھا وہاں سے چلتے چلتے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اب یہ ذہن پیدا ہونا شروع ہو گیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سیر کرنے گیا کسی جگہ اب اگر سیر کرنے گیا اس نے جا کے مثلاً یورپ میں دیکھا کہ جس نے نماز پڑھنی وہ نماز پڑھ رہا ہے جس نے شراب پی وہ شراب پی رہا ہے جو مسجد جانا چاہتا ہے وہ مسجد جا رہا ہے جو کسی جگہ کلب میں جانا چاہتا ہے وہ کلب جا رہا ہے نہ یہ اس کو کچھ کہتا ہے نہ وہ اس کو کچھ کہتا ہے تو اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا پرسکون اور پیسفل ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور جو اس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے اور اسے پھر بڑے فخریہ انداز میں اور بڑے اسے جناب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسے بنا سوار کے پیش کیا جاتا ہے لیکن بحثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے مقدم تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس امر کے بارے میں اس شے کے بارے میں ہمارے دین نے ہماری کچھ رہنمائی فرمائی ہے یا ہمیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیا جیسے بہت ساری چیزوں میں ہماری مرضی کے اوپر چھوڑا ہوا لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں بڑے واضح احکام بھی دیے ہیں تو اب یہ کہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہوں شرابیں بھی چل رہی ہیں بدکاریاں بھی چل رہی ہیں جوئے بھی ہو رہے ہیں اور بد نگاہیاں بھی عام ہیں دیگر معاشرتی گناہ بھی لوگوں میں پھیلتے جا رہے ہیں تو کیا ایسے موقع پر ہمیں خاموش رہنا یا بولنا ہماری چوائس ہے ہمارے لیے آپشنل ہے کہ ہم چاہیں تو بولیں چاہیں تو نہ بولیں بلکہ نہ ہی بولیں جو جس کی, جس کی ترغیب دی جا رہی ہے نہ ہی بولیں تو دیکھیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بحثیت امت مخاطب کرتے ہوئے رشاد فرمایا ہے کہ کم تم خیر معروفی و تن کے اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو سبحان اللہ بے شک تو بھلائی کا حکم دینا خیر کا حکم دینا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ امت کے فرائض منصبی میں سے ہیں یہ امت کا فریضہ ہے جس کو ادا ہی کریں گے جس کو اوارڈ نہیں کیا جا سکتا جسے ترک نہیں کیا جا سکتا ٹھیک اچھا اسی طرح ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی اکایت مبارکہ کی تلاوت کی تھی معروفی کہ فرمایا گیا تھا کہ اے تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو یہ جو امر بالمعروف عن المنکر اچھائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر لازم کرار دیا لہذا ہمارا رویہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معروف لوگوں کو بتانا چاہیے بھلائی لوگوں کو بتانی چاہیے ہم نہ بتائیں ہمارا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ ہم برائی دیکھیں اور اس پر آنکھیں بند کر لیں اس کے اوپر خاموش ہو جائیں بحثیت مسلمان ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بہت واضح طور پہ بہت واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا اچھا پھر یہ جو حکم ہے برائی سے منع کرنے کا یہ صرف ہمارے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی یہ حکم دیا ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ حق کی دعوت دیں جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جو برائی سے نفرت کرنے والے ہیں وہ برائی سے دوسروں کو بھی روکیں تنہا خود برائی سے روک کے سائیڈ میں ہو گئے اور معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے ہونے دیں اس رویے کی قرآن پاک کے اندر اور پچھلی امتوں کے اندر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں تھی بلکہ اس پر بڑی سخت وعیدیں اور سخت بیان کی گئی کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کے بنی اسرائیل میں جو کافر ہو گئے ان پہ حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی یعنی ایک گروہ پر بنی اسرائیل کے گروپ پر لانت کی گئی ان کے کی جرائم کیا تھے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ جرائم بیان کیے پہلے تو فرمایا اجمالی طور پر فرمایا کہ فرمانیا کرتے تھے سرکشی کرتے تھے حد سے بڑھتے تھے اس کے بعد ان کا جو اگلا جرم بیان کیا وہ جرم بیان کیا فرمایا کانو لا یتنا فرمایا, فرمایا، وہ برائی کہ جس کا اس قوم میں ارتکاب ہوتا تھا وہ اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے قوم کے اندر برائیاں تھی منکر تھا گناہ تھا ناجائز کام تھے معصیت تھی سرکشی تھی خدا کے حکم کی نافرمانی تھی اور وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے وہ ہر بندہ اپنی دنیا میں مست ہر کوئی کہتا تھا یہ بھائی میں اپنی ذات کو دیکھوں گا مجھے دوسرے کی ذاتیات میں دخل دینے کی حاجت نہیں دوسرا جو کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا لیکن اللہ تعالی نے اس بات پہ ان کو چھوڑا نہیں اس کو ان کے جرم کے طور پر بیان کیا اللہ یہ ان کا جرم تھا قانون لا یا ہونا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے ان من کرن اس برائی سے جس برائی کا وہ قوم برتکب تو برائیاں تھیں منع نہیں کرتے تھے یہ سبب بن گیا اس چیز کا کہ وہ اس حد کو پہنچ گئے کہ اللہ کے دو نبیوں نے ان پہ لعنت کی داودا مری دو نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی اچھا پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ اللہ تعالی نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے جو ان کے درویش تھے جو ان کے صوفی تھے یوں کہ ان کے جرائم کو بیان کیا ان کی کوتاہیاں بیان کی ان پہ کیوں اللہ تعالی کا غزب اترا کیوں خدا کی ان پہ لانت ہوئی کیوں خدا غزب کا شکار ہوئے وہ جو ان کے جرائم کی فہرست بیان کی گئی اسی کے اندر یہ بیان کیا گیا فرمایا لَو لَا فرمایا کہ ان کے علما نے اور ان کے درویشوں نے جو ظاہر کے علماء تھے اور جو باطن کے علماء تھے انہوں نے اپنی قوم کو کیوں منانی کیا اپنی قوم کو کیوں منانی کیا کس بات سے قولہم او گناہ کی بات کہنے سے وہ اقلیم اور حرام کھانے سے اللہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم میں یہ دو چیزیں تھی اور بھی تھی لیکن یہ دو گنا یہاں پر بیان کیے گناہ کی بات کہنا اور حرام کھانا قوم میں حرام ہو رہی تھی ان کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی وہ یہ سب کی جو شکار تھا ہفتے کے دن کا شکار حرام تھا لوگ کرتے تھے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں جھوٹ تھا غیبت تھی بہتان تراشی تھی الزام لگانا تھا گالیاں دینا تھا فوہش بکنا تھا گناہ کی بات رائج تھی ان کے اندر لیکن ان کے علماء اور ان کے درویشوں نے ان کو منع نہیں کیا تو فرمایا کہ یہ ان کا وہ جرم تھا کیا ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے کہ ان کی تو ذمہ داری تھی ان پر لازم تھا کہ اپنے لوگوں کو برائی سے منع کرتے تو یہ دیکھیں کہ برائی سے جہاں منع کر سکتے تھے وہاں بھی منع نہیں کیا جب معاشرے میں اجتماعی طور پہ برائیاں ہو رہی ہیں تو خاموشی اختیار کر لی اپنی زبانوں کو سی لیا کلام کرنا بند کر دیا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ غضب الای کا یہ بھی شکار ہوا چنانچہ حدیث مبارک کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں لوگوں میں کچھ برائیاں شروع ہوئی تو ان کے علماء نے ان کو شروع میں منع کیا ہے قوم کے بڑوں نے منع کیا لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منع کرنا انہوں نے بند کر دیا اور ان کے ساتھ اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا پہلے منع کرتے تھے پھر اس میں سستی آئی پھر ایسا ایسا کہنا بند کر دیا ان کے ساتھ کھانا پینا جاری رہا حتہ کہ انہی کے ہم پیالہ ہم نے والا بن گئے پھر ان کے سامنے بھی برائی ہوتی تھی تو وہ اتنا وہ بات نہیں کرتے تھے تعلقات ہیں یار دوستی ختم ہو جائے گی مائنڈ کر جائے گا فیل کرے گا سب ہی کر رہے ہیں اس نے کر دیا تو کیا ہے پھر جو ہمارے ہاں جس طرح کیا جاتا ہے تو معاشرہ ہی اب ایسا ہے لوگ ہی بگڑ گئے ہیں سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا یہ کرتے کراتے جب انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا تو حدیث مبارک کے اندر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازر کیا جو ان کے عام اور خاص سب لوگوں پہ آیا جو ان کے عام اور خاص سب لوگوں پہ عذاب آیا نہ ان کے علماء بچے اور نہ ان کے گناہ کے مرتکیب لوگ بچے گناہ کے مرتکی تو اس لیے نہیں بچے کہ گناہ کرتے تھے علماء کیوں پھنسے ان کے قوم کے جو بڑے برائی سے روک سکتے تھے نہیں روکا وہ کیوں پھنس گئے اس لیے کہ روکنے پر قدرت کی اور نہیں روکا برائی سے منع کرنے کی جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے انہوں نے اپنی روگردانی کی اس کو ادا نہیں کیا یہ نتیجہ ہو اسی طرح اور کئی اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں قوم پہ عزاب نازل کر دے کہ اللہ اس قوم کے اندر تو بڑا نیک متقی پرہیزگار بندہ موجود ہے ہر وقت تیرا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم پہ عزام نازل کرو اور سب سے پہلے اس پہ اللہ اللہ. یہ جو متقی صاحب ہیں یہ جو پرہیزدار صاحب ہیں یہ جو بہت نیک ہیں یہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ نمازے پڑھنے والے اس کو پہلے عذاب دو Allah. اس لیے کہ میری نافرمانی پر اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی Allah. Allah. اس کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے تو میں قوم کو روکوں منع کروں کوئی نہیں مانے گا میں تو اپنا فرض ادا کروں کو نہیں بھی مانے گا میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں تو فرما اس کو بھی عذاب دو اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ تیس چالیس ہزار جو ہے وہ نیک افراد قوم میں موجود تھے فرمایا ساری قوم پہ عذاب آئے گا گناگاروں بھی بھی آئے گا یہ تیس چالیس ہزار جو نیک ہے ان پہ بھی عذاب آئے گا ان پہ اس لیے آئے گا کہ یہ روکتے نہیں اللہ یہ منع نہیں کرتے یہ برائی سے منع نہیں کرتے اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا و تقو فتن خوشا فرمایا ڈروس فتنے سے درو اس فتنے سے جو تم میں صرف خاص لوگوں کو نہیں آئے گا خاص لوگ کے جو گناہ کرنے والے صرف ان پہ نہیں آئے گا ان پہ بھی آئے گا نیکوں پر بھی آئے گا Allah. اس لیے اس کی عشایت مبارکہ کی کے اندر صحابہ کرا میں واضح طور پہ یہ رشاد فرمایا فرمایا کہ خاص گناہ گاروں پہ وہ عذاب نہیں آئے گا بلکہ نیکوں پر بھی آئے گا نمازی روزے دار زکات دینے والے حج کرنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ذکر کرنے والے دروج پڑھنے والے بڑے جناب جو ہے نا وہ ورد ودیفے کرنے والے ان میں بھی اغام آئے گا اس لیے کہ قوم تو برائیوں میں پڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے ہوچلے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کو برائیوں سے منع کریں ان کو پتا تھا ہماری قوم کے اندر اتنی عزت ہے کہ سمجھائیں گے تو سمجھیں گے انہیں پتا تھا معاشرے کے اندر ہمارا ایسا اسٹیٹس ہے کہ اگر ہم سمجھانے جائیں گے تو کچھ بہتری آئے گی لوگ کچھ نہ کچھ گناحوں سے رکیں گے لیکن صرف اسی لیے کہ نہیں یار وہ سمجھانے جاتے ہیں نا تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں پھر پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں پھر جو ہے نا وہ بیٹھتے نہیں ہیں پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں پھر دیکھ کے جو ہے نا وہ ادھر کو نکل جاتے ہیں ادھر کو نکل جاتے ہیں تو بس یہ چیزیں اس طرح کی چیزوں کا خیال کر کے برائی سے روکنا جتھا وہ ترک کر دیا تو ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا تو یہ ہے ہمارا حکم اسلامی تو یہ نہیں ہے یہ طرز عمل جو آپ نے سوال میں بیان کیا نا کہ لوگ کہتے ہیں یار اگر برائیاں ہو رہی ہیں تو لوگ کر رہے نا بدکاری بڑھتی جا رہی ہے تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا ہم ان کی جو ہے نا وہ خلوتوں کے اندر دخل کیوں دیں اگر انٹرنیٹ کے ذریعے گندگی پھیل رہی ہے اگر فلموں ڈراموں کے ذریعے بے حیائی عام ہو رہی ہے اگر کیٹ واک کے اندر جناب الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہیں اگر ایڈورٹائزمنٹ کے نام کے اوپر گندگی پھیلائی جا رہی ہے اگر جو ہے وہ آرٹ کے نام پہ فن کے نام پہ اور کنسرٹ کے نام کے اوپر بے حیائی اور فوحش جو ہے وہ ڈانس ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا یار لوگ کر رہے ہیں نا لوگوں کو کرنے دیں ہم ان کی ذاتیات کے اندر کیوں دخل دیتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کیوں نکل جاتے ہیں لہذا لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں شراب پینے یار اس کا میٹر ہے اس کے شراب پینے سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے کوئی بدکاری کر رہا ہے کوئی لڑکا لڑکی آپس کے اندر لگے برائی کے اندر تو وہ لگے ہوئے نا وہ حساب دیں گے انہوں نے اپنے کمرے میں جانا انہوں نے کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ہمیں کیا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی یا قدم نہیں آتی ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے کیا یہ بے حیائی اتنی ہی تھی کیا بے پردگی اتنی تھی کیا نمازوں کا چھوڑنا اتنا تھا کیا شراب اتنی ہی عام تھی کیا بدکاری اتنی ہی عام تھی کیا لڑکے لڑکیوں کے تعلقات اتنے ہی عام تھے کیا کیوں ایجوکیشن اسی طریقے سے تھی کیا لڑکے لڑکیاں اس طریقے سے مل کے پڑھتے تھے کیا یہ رنگ برنگے جو ہے فیشن کے جو ہے وہ کنسرٹ اور پروگرام اور یہ کیٹ واک اور اس طرح کی چیزیں کیا ہوا کرتی تھی ہوتی نہیں نام و نشان نہیں تھا بہت مائنڈ نیوٹ بہت تھوڑا اکلے کلیل ہے وہ یہ چیز پائی جاتی تھی لیکن وہ برائی پھیلنا شروع ہوئی روکنے والوں نے یا تو توجہ نہیں کی یا چند ایک منع کرنے والے تھے باقی سارے کے سارے لگے ہوئے تھے کہ بھائی جو ہو رہا ہے سو ہونے دو تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے آج معاشرہ اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کا حکم بیان کریں تو ان کو تعجب ہوتا ہے اچھا یہ گانے والے منع ہے موسیقی منع ہے کمال ہے اچھا آپ کہتے تو ہوگی پھر لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے وہ حکم اسلام سے اتنا دور ہو چکے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کے خلاف جہاد کریں ہم برائی سے اپنی زبان سے منع کریں ہمیں دین نے سیدھا سیدھا اصول دیا فرمایا جو تم نے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے یعنی طاقت سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے اب طاقت کے ساتھ روکنا تو عوام کا کام نہیں ہوتا ہم تو نہیں کریں گے کہ اگر ایک برائی دیکھیے ہم تو ہم جناب وہ ہاتھ سے جا کے زور زبردستی اس کو منع کریں یہ ہم نہیں کریں گے یہ ہمارا کام نہیں لیکن یہ جن کا کام ہے ان کو تو کرنا ہے یہ حکمرانوں کا کام ہے یہ اعصابی اقتدار کا کام ہے یہ جن کے پاس اتارٹی ہے پاور ہے یہ ان کا کام ہے اچھا لیکن ہمارا کام زبان سے تو منع کرنا ہے باپ اپنی اولاد کو زبان سے تو منع کر سکتا ہے بھائی اپنے بھائیوں کو زبان سے تو منع کر سکتا ہے دوست اپنے دوست کو زبان سے تو منع کر سکتا ہے ہم معاشرے کے اندر اوور آل دیکھتے ہیں ہم زبان سے تو منع کر سکتے ہیں ہمارے سامنے بیسیاں برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کسی جگہ ہم پیار سے کسی جگہ تھوڑے سے دوسرے انداز سے ہم جا کے منع تو کر سکتے سمجھا تو سکتے ہیں یار یہ غلط ہے یہ برائی ہے لوگ جھوٹ بول فراڈ کر دھوکہ دے رہے چوری کریں جو مردی کرے بدکاری کرے لڑکا لڑکی کٹھے گھومے جو مردی کرتے رہے وہ دوسرا جا کے کچھ کرے گا تو اس کے اوپر کیس ہو جائے گا کہ تم نے ان کو کیوں تم نے ان کی پرائیویسی کے اندر کیوں مداخلت کی جبکہ ہمیں تو حکم تھا کہ ہم زبان سے سمجھائیں اچھا پھر اگر کسی جگہ زبان سے سمجھانا ممکن نہیں ہے تو دل میں برا جاننا تو ہمارے لیے ضروری ہے نہ یہ کہ ہم یہ بولیں کہ بھئی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو کسی کی ذاتیات میں دخل نہ دو جو جیسا کرتا ہے اس کو کرنے دو ہمارا اسے کوئی کنسرن نہیں ہے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے جب کمزور ایمان بھی چلا جائے گا تو پیچھے تو مردہ ایمان ہی رہ جائے گا جب کمزور ایمان تو یہ ہے جب یہ بھی نہیں تو پیچھے کیا پیچھے تو پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ مردے کے برابر ہے تو اب ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر چونکہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ قریب مرگ والے ایمان کی حالت ہے لہذا اب کہتے ہیں یار جو جیسا برائی میں لگا ہوا ہے جو جیسا کرا سو کرنے دو منع کرنے کی حاجت نہیں تو یہ جو سوچ کہ اس میں شاعر ہیں اس میں ادیب ہیں اس میں رائٹر ہیں اس میں لکھنے والے کتابیں لکھنے والے اس میں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس میں سیکولر کہلانے والے خاص اور پہ سیکولر کہلانے والے یہ جو سوچ پروموٹ کر رہے ہیں یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے یہ قرآن کے حکم کے بالکل برخلاف ہے یہ احادیث کے فرمان کے اور یہ دین اسلام کے حکم کے بالکل برخلاف ہے کسی بھی صورت اسلام کا یہ حکم نہیں ہے ممی چینل کے ناظرین مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاح کریں وہیں ہمارے گرد و پیش میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے حلقہ احباب میں آتے ہیں وہ لوگ کے جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتے ہیں ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر ہے اور مفتی صاحب نے یہ بات آیات قرآن کی تفسیر کے ضمن میں فرما دی کہ بہت سی قوموں پر عذاب ہوا اور وہ عذاب نیک اور بد ہر ایک پر نازل ہوا بدوں پر تو اس وجہ سے کہ وہ برائی کرتے تھے گناہ کرتے تھے اور نیکوں پر اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن گناہ سے روکتے نہیں تھے اللہ اکبر آج شاید ہماری بھی اکثریت ایسی ہو چکی ہے باپ کے سامنے بیٹا جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے ماں کے سامنے بیٹی جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے بھائی بھائی کے ساتھ مل کر گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اکبر تو اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے تو آپ سے اس اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن باپ سے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے سوال ہوگا اللہ اکبر ملک کا حکمران جو ہے اس سے اس ملک کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ اکبر تو وہ وقت بہت مشکل ہوگا اس وقت شاید جواب دینا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی اصلاح کرتے رہنے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام عمل حرکت اور جذبے کا نام ہے اسلام نے لوگوں کی زندگیوں میں آ کر انقلاب برپا کر دیا جو اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی عمل سے عبارت ہوتی ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں صحابی رسول میں اور کتب میں ملک عرب سے چل کر چین تک پہنچے اور دین کی تبلیغ ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی جو تھا وہ مجسم حرکت اور مجسم جذبہ تھا وہ ہر وقت آکاد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دین کی سر بلندی اور ان کے دین کی اشاعت میں سرگرم عمل رہا کرتے تھے آج بحثیت مسلمان یہ اسلام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو قرآن کا پیغام جو سنت کا اور حدیث کا پیغام ہم تک پہنچا ہے کیا ہم اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا اور پھر مدی چینل کے ناظرین مسلمان جب تک ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں سجاتے ہوئے اس ایمان کی دولت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سرگرم رہے کوشش کرتے رہے اس وقت تک اسلام جو ہے وہ غالب رہا اور جب مسلمانوں نے دین کی طرف سے دین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا یا دین پر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح سے عمل کرنا چھوڑ دیا تو پھر آج زمانے نے ہمیں یہ زمانہ بھی دکھایا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہیں ظلم کا شکار ہیں اور بڑی مشکل سے اس دنیا میں جی رہے ہیں سب یہاں میں ایک سوال پڑھنا چاہوں گا پچھلے سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ اسلام کے آنے سے مسلمانوں میں عمل حرکت اور جذبہ پیدا ہوا اور جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہے وہ غالب رہے اور اسلام پر عمل چھوڑا تو مغلوب ہو گئے لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ دین پر عمل سے دنیا میں غلبہ کیسے مل سکتا ہے مثلا نمازیں روزے حج اور زکوٰۃ سے تو دنیا میں غلبہ نہیں مل سکتا بعدی نظر میں تو یہ سوال بنتا ہے جو آپ نے کہا کہ یہ جملہ تو مشہور ہے جیسے بہت سارے جملے ہیں جن کے اوپر بعض وقت کوشچن کیے جاتے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ کا جواب بھی دیا تھا جیسے ایک جملہ ہے کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات ہے تو اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کبھی کیسے ٹھیک اس کا ہم نے کافی تفصیل سے جواب دیا تھا اسی طریقے سے یہ جملہ بھی ہم کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور ہم بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک اسلام پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے اور جب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو غلبہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ دنیا میں مغلوب ہو گئے اسی کو ہم ایک دوسرے اللہ سے یو بھی تعمیر کرتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے غالب رہے اور جب انہوں نے اطاعت رسول سے منہ پھیرا تو مغلوب ہو گئے دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے اسلام کے حکام پہ عمل کرنا یہ رسول کرنا ایک ہی بات ہے اور یہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے غلبہ مل جائے گا دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے مثلا نمازیں پڑھنے سے کیسے دنیا کے اندر غلبہ مل جائے گا دنیا ایٹمی ٹیکنالوجی بنا رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھ کے دنیا پہ غالب آ جا وہ روزوں سے کیسے غلبہ مل جائے گا کیا بکے رہ سارا دن آپ کو ساری دنیا میں غلبہ مل جائے زکات دینے سے حج کرنے سے تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے سے غلبہ ملے گا کیسے اس کا بڑا تفصیلی جواب ہے اور جواب کی بنیاد یہ ہے کہ اصل میں یہ سوال ہی جو ہے یہ اسلام کی مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہے اسلام کی تعبیر کو درست نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اسلام ہے کیا م. ویسے تو جو نماز روزہ حج زکت ہے ان کا بھی ایک عمل دخل اسلام کے غلبے میں ان ان کا کا بھی عمل دخل ہے. بالکل ان کا عمل دخل دخل ہے ہے بالکل سو فیصد عمل دخل ہے لیکن اس کے ساتھ مزید چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر نماز ہی ہے نماز کیا ہے بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرنے والی ایک عبادت ہے یہ بندے کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ جو احساس ہے یہ آدمی کی اپنی ذاتی عملی زندگی کو درست رکھنے کے لیے کافی تو اگر واقع تن نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو غلبہ اسلام کے اندر جہاں ذاتی کردار ذاتی زندگی کا عمل دخل ہے وہ والا جو حصہ ہے جو پورشن ہے وہ تو مکمل ہو جائے گا سبحان اللہ غلبہ کیا ہوتا ہے غلبہ دنیا کے اندر غلبے کا مطلب کیا ہوتا ہے غلبے کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومتوں پر قبضہ ہو جائے غلبے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا طاقت کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے آپ کا کلچر کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے آپ کے نظام زندگی کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے آپ کی تعلیم اور تھاٹس اور آپ کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے تو غلبہ جو ہے وہ بحثیت مجموعی ہوتا ہے ابھی جیسے دنیا کے اندر مغربی ممالک کا غلبہ ہے مغرب کا غلبہ ہے ٹھیک مغرب کا غلبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کے اعتبار سے ہم, پر, ہم سے اوپر ہیں وہ اس اعتبار سے بھی غالب ہیں کہ ان کا تمدن ان کی تہذیب ان کا نظام زندگی ان کے خیالات و افکار ان کے تھاٹس ان کی آئیڈیالوجی یہ بھی دنیا کے اندر غالب ہے یہی ہے تو جب غلبہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں تو اب ڈائریکٹ صرف یہ کمپیر نہیں کریں گے کہ نماز میں اور ٹیکنالوجی کے درمیان کیا تعلق ہے پھر یہ کمپیر نہیں ہوگا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو یہ غالب قوم ہے اس کا کردار کیسا ہے ان کا اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر عمل کتنا ہے ان کا اپنے افکار اور اپنے عقیدے کے اوپر بلیو کتنا ہے اعتماد کتنا ٹرسٹ کتنا ہے یہ اس پہ عمل پیرا کتنے ہیں ان کا اپنے خدا کے بارے میں جسے یہ اپنے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی ہستی قرار دیتے ہیں اس کا ڈر اس کا خوف اس سے تعلق اس سے محبت اس کے حکم پر عمل کا ذہن کتنا ہے تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں لہذا جب نماز کو آپ اس پورے ذدبے کے ایک حصے کے طور پہ لیں گے تو وہ اپنی جگہ فٹ ہوگا گاڑی صرف انجن کا نام نہیں ہوتا اور گاڑی صرف اسٹیئرنگ کا نام نہیں ہوتا اور گاڑی صرف ٹائروں کا نام نہیں ہوتا گاڑی صرف ڈگی کا نام نہیں ہوتا اس میں اتنا تھا پردہ بھی ہوتا ہے اس میں ایئر فلٹر بھی ہوتا ہے آئل فلٹر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جناب انجن بھی ہوتا ہے پیٹرول بھی ہوتا ہے ساری چیز ہوتی ہے ہر چیز کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے نماز اہم ترین چیزوں میں سے ہے نماز صرف جو ہے نا وہ نٹ بولٹ اور وہ نہیں ہے یہ اس غلطے کی جو اس کی ماہیت ہے یہ اس کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے تو نماز بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرنے والی اس کی روحانیت کو مضبوط اور اسٹرانگ کرنے والی چیز ہے اس کے دل کے اندر مرتبہ احسان اور مراقبہ پیدا کرنے والی چیز ہے احساس ذمہ داری پیدا کرنے والی چیز ہے تو یہ نماز یہ ہے اچھا روزہ ہے تو روزہ جو ہے وہ تو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے جب تک آپ کو اپنی خواہشات پہ اور اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کا خیال چھوڑ دیں آپ کو اپنی ذات پر ہی قابو نہیں آپ اپنے مفادات کے اور اپنی خواہشات کے اسیر ہیں اور آپ ان کے پیچھے فوراً جناب سر کے بل گرنے کو تیار ہیں تو پھر دنیا کے اندر غلبے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ کا اپنا کردار مضبوط ہوتا ہے آپ کا اپنی ذات پہ کنٹرول ہوتا ہے آپ اپنی خواہشات اور مفادات کو پس پش ڈال کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو غلبہ ملتا ہے تو روزہ اسی لیے تو ہے صبح روزہ وہی جو ضبط نقش ہے سیلف کنٹرول ہے وہی تو سکھاتے ہیں اچھا زکوات ہے زکوات تو بذات خود ہے ہی اس چیز کا حصہ جس کا غلبے کے اندر بڑا بنیادی کام ہے کہ آپ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے اور ویلفیئر جو ہے وہ کتنا اس کو پروموٹ کرتے ہیں کتنا اسے عام کرتے ہیں آپ اپنے وہ افراد اور وہ بھائی کہ جو پسے ہوئے ہیں دبے ہوئے ہیں جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے آپ ان کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے سبحان اللہ تو ویلفیئر اسٹیٹ کی ہی تو ہوتی ہے غلبے کا ایک بڑا بنیادی عنصر جو ہے وہ یہی ہے کہ فلاحی ریاست تو زکوۃ اس کے اندر بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور دنیا کے اندر چیریٹی اور فنڈ اور ڈونیشن تو یہ لفظ جو ہے یہ تو اتنے عام ہیں تو ہمارے دین نے تو ہم نے پہلے یہ سکھایا ہے اچھا حج ہے حج جو آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے وہ دوسرا کوئی عمل پیدا نہیں کرتا حتیٰ کہ نماز بھی پیدا نہیں کرتا حالانکہ نماز حج سے افضل ہے لیکن چونکہ روزانہ یہ نا پانچ مرتبہ ہے تو پانچوں مرتبہ آدمی کے لیے وہ فیلنگز اور وہ کیفی یاد مشکل ہوتی ہیں لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے اگر کوئی حرف بار بار کرنا چاہے تو میکسیمم سال میں ایک مرتبہ کر سکتا ہے تو اب وہ جو سفر محبت ہے وہ جو سفر عشق ہے وہ جو سفر وارفتگی اور دیوانگی ہے وہ جو آپ کے اندر اسپرٹ جذبہ ولبلا پیشن آپ کے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ آپ کا پیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے وہ آپ کی کتنی خامیاں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ نچوڑ کے نکال دیتا ہے وہ ان کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے ان کی بندہ واپس آتا ہے حج سے تو وہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی زندگی میں غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یار آئندہ یہ نہیں کرنا آئندہ وہ نہیں کرنا آخر کیا تھا حج کے اندر تو وہ جو اندر انقلاب ہے وہ جو جذبہ ہے تو غلبے کے اندر جذبہ ہی تو کام آتا ہے کیا مردہ دل قومیں بھی کبھی دنیا میں غالب ہوئی ہیں اللہ بہت مردہ دل قوم ہی غالب ہوتی ہیں جذبے والی قومیں ہی دنیا کے اندر غالب ہوتی ہے تو حج کا بھی غلبے میں عمل رکھا ہے یار یہ تو میں نے اس بات کا جواب دیا جو آپ نے ذکر کی کہ لوگ کہتے ہیں یہ نمازیں پڑھنے سے کہاں سے غلبہ مل جائے گا روزے رکھنے سے کہاں سے غلبہ مل جائے گا تو ملے گا ان سے بھی ملے گا یہ بھی اس کے اندر عناصر ہیں یہ بھی فیکٹرز ہیں اس کے اندر یہ بھی اس کے اندر مؤثر ہیں یہ بھی اس کے اندر افیکٹو ہیں لہذا ان کے اثرات ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ صرف ان سے غلبہ نہیں ملے گا بہت غلبہ کے اندر معاون ہیں لیکن سارا غلبہ انہیں پر منحصر نہیں یہ سارا غلبہ انہیں کے ذریعے نہیں مل سکتا ورنہ دنیا کے اندر اس وقت بڑے نمازیں پڑھنے والے موجود ہیں لیکن دنیا کی مغروبوں قومیں نہیں ہے دنیا کے اندر ان کا غلبہ نہیں ہے ان کی تہذیب تمدن خیالات سوچ آئیڈیالوجی طاقت قوت پاور نہیں ہے غلبہ اس اعتبار سے جس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی بھی کافی نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ چار کام نہیں کیے تھے سبحان اللہ ایک پورا معاشرہ تھا وہ معاشرہ ہزاروں چیزوں پر بیس کرتا تھا اس کی ہر چیز اپنی جگہ مضبوط سالڈ تھی اس میں نظام قضاء تھا تو بڑا مضبوط تھا اس کے اندر نظام ادر بڑا مضبوط تھا اس کے اندر اپنے کام کو ذمہ داری سے پورا کرنا بڑا اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا تو وہ جو پورا زندگی کا نظام ہے جو پورا ایک نظام زندگی ہے اس کی ہر ہر چیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو اسلام کے صرف یہ چار نماز روزہ حج زکت کے آکام میں غلبہ دے دیں یہ اس میں معاون ثابت ہوں گے لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ یہ چار کام کرنا اور نہ کرنا فرمایا کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا پورے پورے داخل ہو جا تو اگر پورا اسلام یہ چار ہی چیزیں ہیں تو باقی جو ستر اسی سو ڈیڑھ سو چیزیں قرآن پاک میں اور بیان کی وہ کیا ہے جب قرآن پاک کے آپ احکام کو دیکھتے ہیں جب دین کے احکام کو دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ جب ان سب پہ عمل ہوگا تو پھر غلبہ کیسے ملے گا اب جیسے میں ایک دو چیزیں آپ کو ارض کرتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ان کی وسعت کے ساتھ آپ ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو پھر آپ نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے سب سے پہلی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اند المان بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سے کرو امانت اس پور کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے جب آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو دے دوں میں یہ نہ بولوں کون سے پیسے ٹھیک ہے آپ کے پیسے آپ کو دے دوں. لیکن حدیث مبارک کے اندر اور صحابہ کے نے اس امانت کے لفظ کی بڑی تفصیل بیان کی ہے فرمایا امانت ہر وہ شے ہے کہ جس کے آپ ذمہ دار ہیں اللہ اللہ امانت صرف پیسے نہیں امانت ہر وہ شے ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے لوگوں کو عہدہ اور منصب دینے کی تو آپ اہل آدمی کو دیں کمپٹیٹ آدمی کو دیں اسی لیے ایک حدیث و کے اندر نبی پاک علیہ سلاط وسلام نے فرمایا ادا وسل امر ادا غیر اہل ہی فن تادری صاحب فرمایا کہ جب کام نہ اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا اللہ اللہ تو جو بندہ جس عہدے پر رکھنا ہے وہ اہل ہونا چاہیے یہ دین کا حکم ہے یہ قرآن کا حکم ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم صحابہ کے سے زیادہ نیک متقی کون تھا لیکن آپ نے کئی صحابہ کو منع کر دیا کہ یہ ذمہ داری تمہیں نہیں دینی کیوں اس لیے کہ صحابی ہونا اور ہے لیکن کسی ذمہ داری کا اہل ہونا اور چیز ہے میں اگر ایک عالم ہوں میں ایک عالم ہوں اس کا یہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے پی آئی اے کے جہاز کا پائلٹ بنا دیں یار ماشاءاللہ مفتی صاحب جو جہاز آپ ہی اڑائیے گا ارے اسے پکا دے کچھ اور ہے وہاں پائلٹ ہی کام دے گا وہ مفتی صاحب کام نہیں دے سکتے اچھا لیکن آپ پائلٹ کو مفتی کے منصب پہ بٹھا دیں یار تم تو جہاز بھی اڑاتے ہو چلو فتوا بھی دے دینا تو ہم آکس اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی تو کمپیٹنسی کیا ہے اہلیت کیا ہے اہلیت یہ ہے کہ جو بندہ جس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کام اسی کے حوالے کرے بہت خوب اسی طریقے سے ہر شعبہ آپ نے اگر ٹرانسپورٹ کا بھی نظام کسی کو دینا ہے تو جو اس کا ماہر ہے جو اس کا آل ہے اسی کو دیں آپ نے ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کسی کے حوالے کرنا ہے جو اس کا آل ہے اسی کو دیں تو یہ دین کا قرآن کا حدیث کا بنیادی حکم ہے کہ آپ منصب اسی کو دیں جو اس منصب کا اہل ہو منصب اسی کو دیں جو اس منصب کا اہل ہو آپ اس کی ایک مثال لے لیں حضرت یوسف علیہ سلاد و نے بادشاہ سے فرمایا میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں میں امانت دار بھی ہوں جیانت دار بھی ہوں بادشاہ نے اپنا جو خزانے کا نظام تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا تو وہ اگلے وہ سات سال کے جس میں ساری قوم بھوک سے مر سکتی تھی ساری بچ گئی بہت کیا خوبصورت لاکھوں کروڑوں زندگیاں لاکھوں کروڑوں زندگیاں حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام کے حسن تدبر اور اہلیت کی وجہ سے بچ گئے تو جو جس کا اہل ہے کام اس کے حوالے کریں آپ نے مثال کے طور پہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلاب آ گئے طوفان آ گئے ہو گئی تو اس وقت جو سارے چیزوں کو سنبھالتے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ اگر آپ کسی اہل آدمی کو دے دیں گے نا تو آپ نے کتنی لاکھوں جانے بچائیں کتنے اربوں کھربوں روپے آپ نے بچا لیے لیکن کسی احمق بیوکوف کو دے دیا ملک تباہ ہو جائے گا وہ بولے گا اچھا چلو بھی میٹنگ کرتے ہیں سارے مل جل کے حل کر دیں جو اہل آدمی ہوگا وہ پہلے سے سدے باغ کرے گا اس کو پتہ یار بارشیں ہونے والی ہیں سیلاب آنے والے لہذا دریاؤں کے بند مضبوط کر دیے جائیں اور جہاں پر رکاوٹیں ہیں ہٹا دی جائیں جو شہروں کے نالے ہیں ان کی صفائی کر دی جائے اور لوگوں کو اس کے حوالے سے اویرنس کے لیے ایک مہم چلا دی جائے اور ان کو پہلے طریقے بتا دیے جائیں اگر آ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد اگر وہ واقع ہو جائے تو اس دوران ریسکیو کیسے کرنا ہے لوگوں کی جان مال کیسے بچانی ہے ٹھیک اچھا ہونے کے بعد گزر گیا تو آئندہ کے لیے پلان کرنا ہے کہ یار اس مرتبہ یہ آیا کیوں اگر یہ سیلاب آیا یہ بارشیں ہوئی اور یہ نقصانات ہوئے تو ہوئے کیوں اس کے پورے اسباب کی فہرست بنائیں گے آپ پورے اسباب کی فہرست بنا کے آئندہ کے لیے اس کے اوپر اب سے عمل کریں گے نہ یہ کہ جب سیلاب شروع ہوگا تو اہلیت یہی ہے نا اب اب آپ نے اہل کے حوالے کیا تو اہل تو پھر یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پہلے سے نظام بنا دے گا اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائے گا وہ جو اربوں روپئے بعد میں امداد کے طور پہ دینے ہیں وہ ان کے پہلے سے استعمال کر کے ان کی جان مال بچا لے جائیں گے سبحان اللہ لیکن اگر ناحل کے ہاتھ میں ہوگا تو ہر مرتبہ یہی ہوگا کہ جیسے سیلاب آیا تو وہ اپنی جناب ایکٹیویٹی شروع کر دے گا بھاگدڑ شروع کر دے گا ادھر نظر آ ادھر نظر آ یہ کر وہ کر تو نتیجہ کیا ہوگا بھائی جو مرنے سے مر گئے جو مکان گرنے سے گر گئے جو مویشی بہنے تھے بہ گئے جو لوگ ڈوبنے تھے ڈوب گئے تو اب ساری جو بھاگ دوڑ کا جو نا فائدہ کیا اس مکے کا کیا فائدہ جو جنگ کے بعد یاد آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ اہل آدمی کے حوالے کرو امانت ہے عہدہ امانت, امانت ہے الہ جو اہل ہے اس کا اس کے حوالے کرو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اب آپ اس کی اس کو تھوڑا سا آپ ایکسٹینڈ کر لیں مثال کو تو آپ جتنی مردی چیز اس کے اندر لے ہیں تو اب بتائیے کہ اگر اقاعت رسول کی اس صورت پہ عمل ہوا یہ بات کر سلاۃ علیہ سلام کی اسی سنت پہ عمل ہو قوم ترقی کرنا آپ نے حضرت ابو ذہر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی یعنی کتنے بڑے صحابی جلیل القدر صحابی ان کو فرمایا کہ اے ابو ذر میں تجھے یہ عہدہ نہیں دوں گا قزا کا کورٹ کا نہ جج بننے کا اور میں تمہیں یہ نہیں دوں گا تم مجھے کمزور لگتے سبحان اللہ ہوئے کمزور لگتے ساتھ ہی فرمایا کہ میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں بہت خوب یہ ایک وہ ہے حوصلہ افزائی ہے اظہار محبت ہے شفقت ہے نرم بول ہے جو پہلے بول کے آدمی کو جو ہے اس کے دل کو تسکین دے دی جاتی ہے پھر ساتھ فرمایا کہ میں تمہیں یہ عہدہ نہیں دوں گا تو مدار قضاء اور عدل اور انصاف کا مدار کسی کے تقوے پہ نہیں ہوتا سبحان اللہ بہت خوب یعنی تکوا اس میں ویسے تو ضروری ہے قاضی کے لیے جج کے لیے ضروری ہے لیکن جو اس نے اصل فیصلہ کرنا ہے تقوی کا تو یوں مزہ رہا کہ رشوت ہی نہ لے اگر کریکٹر لیس آدمی ہے تو رشوت لے کے جانا فیصلے کر دے گا تو تقوی اسی اعتبار سے ضروری ہے لیکن خود جو کیس سن کے فیصلہ کرنا اس میں ذہانت چاہیے اس میں تجربہ چاہیے اس میں ذہن رسا چاہیے تو تب جا کے وہ فیصلہ کرے گا اس میں لوگوں کے چلاکیاں ہوشیاریاں اور تیاریاں اور یہ سب دیکھنا ہوگا کہ کون بندہ کتنے شاترانہ انداز کے اندر بات کرتا ہے گواہ کیسے پروڈیوس کر دیتا ہے پیش کر دیتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو لہذا جس کو جج بنایا جائے گا قابی بنایا جائے گا اس کی اپنی اس کی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی اس شعبے کی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی نبی پاکرات السلام نے کتنے بڑے جدید القدر متقی پرہیزگار خوف خدا والے صحابہ ان کو کسی جنگا سپا صلاحی بنا دیا حضرت عبداللہ وہ نہیں سے کمزور سے کمزور بدن صحابی تھے لیکن ذہن بڑا تیز تھا تو ان کو علم والے شعبے میں لگایا بہت بہت بہت ان کو علم والے شعبے میں لگایا دوسری طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کمپیٹنسی کس چیز کی تھی اہلیت کس چیز کی تھی بہادری ہمت حکمت عملی جنگی چالیں جنگی حکمت عملی اور کیسے جناب وہ فوج کو کمانڈ کرنی ہے کیسے لیڈ کرنا کیسے لے کے چلنا ہے تو فرمائے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ان کو اسی پر لگایا yeah. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک سنت رسول اتباع رسول اور اطاعت رسول پہ لوگ عمل کرتے رہے تو مسلمان غالب رہے تو اس سے مراد صرف کھانے پینے کی سنتیں نہیں تھی اس سے مراد سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کی سنتیں نہیں تھی وہ بھی تھی اور ساتھ میں یہ پوری جو نظام زندگی کی سنت ہے اور اسلام کے حقا ہیں وہ بھی مڑا کے اندر تو یہ میں نے ایک آپ کے سامنے مثال عرض کی ہے کہ امانت ان کے اہل کے سپرد ان کے اہل کے سپرد کرو تو اب اس کے اعتبار سے جو ہے نا اچھا پھر اسی طرح خود جو منصب عہدہ دیا ہے جس کے اہل کے سپرد کیا امانت جس کو دی گئی یعنی عہدہ جس کو دے دیا گیا تو اسے کیا فرمایا ان اللہ یا امرکم انت عد امانت کو ادا بھی کرے جیسے عہدہ منصب ملا ہے وہ اسے ادا بھی کرے یعنی کہ عہدہ لے دیا اب کام کچھ نہیں کرنا اہلیت اور عملیت دونوں ضروری ہو اہلیت بھی ہو ساتھ میں عمل بھی ہو پھر اس کے بعد یہ معاملہ دینا یہ چلے گا پھر ہر ہر چیز جو اپنی جگہ پروسپیرس ہوگی بڑھے گی, گی پھلے گی پھولے گی وہ غلبے کی طرف جائے گی تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب تک مسلمان دین پر عمل کرتے رہے اسلام پہ عمل کرتے رہے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے غالب رہے سے مراد یہی ہے کہ جب پورے دین پر عمل کرتے رہے یا دین کے اکثر و بیشتر حصے پہ عمل کرتے رہے لیکن جب یہ سوچ پروان چڑھ گئی کہ دین گھر کی چار دیواری میں یا مسجد کی چار دیواری میں اور یا قبرستان کی چار دیواری میں باقی جہاں پر فیصلے کرنے ہیں وہاں دین کا داخلہ ممنوع ہے اس کے علاوہ باقی جو شعبہ ہے زندگی ہیں وہاں پر دین کا داخلہ ممنوع ہے تو جب دین کا داخلہ ممنوع ہے تو پھر وہاں پر بے دینی کا داخلہ ہوگا نا جب دینی داخل ہوگا تو بے دینی داخل ہوگا جب بے دینی داخل ہوگی تو پھر وہ سارا کچھ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور نتیجہ وہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے تو جو بغلوبیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے لہذا یہ جملہ ہے کہ مسلمان جب تک اسلام پہ عمل کرتے رہے غالب رہے وہ اپنی جگہ سو فیصد درست ہے جبکہ اسلام کو اس کے پورے جو ہے وہ نظام کے اعتبار سے اپنایا جا لیا جائے مندی چینل کے ناظرین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیے اسلام کا ہر اصول اپنی جگہ ایک نگینہ ہے اسلام کا ہر اصول اپنی جگہ ایک ایسا چمکتا اور روشن ستارہ ہے کہ جو اس کی صحیح طریقے سے پیروی کر لے تو وہ کامیاب ہوتا جائے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتا جائے مفتی صاحب نے صرف ایک بات کی ذرا سی وضاحت فرمائی کہ منصب جو ہے اس کے حوالے کیا جائے جو اس کا اہل ہو قرآن کریم کی اس آیت سے اور آکا جو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور حضور کے عمل سے مینجمنٹ کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول کو مفتی صاحب نے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے سبحان اللہ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اور آقا آقم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کیسی کیسی چیزیں ہیں وہ مینجمنٹ جسے لوگ آج پڑھ رہے ہیں ایم بی اے میں بی بی اے میں یا اور بھی جو ڈگریز پروفیشنلز ہوتی ہیں جو چیزیں آج پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں تو ہماری ہسٹری میں موجود ہیں وہ چیزیں تو الحمدللہ ہماری ہماری کتاب ہمارے قرآن میں موجود ہیں اور آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کے عملی نمونے ملتے ہیں اللہ اکبر تو یہ مینجمنٹ کا بہت بڑا اصول تھا جو مفتی صاحب نے جو ہے ہمارے سامنے بیان فرمایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسلام کا جو غلبہ ہے وہ اسلام کے اصولوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے سے حاصل ہوگا اللہ تعالی ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے